آتے ہوئے yeah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> خوشر صاحب قبل کیجارت کے لیے این آر پی کے لیے آج صبح جارہا رہا راستے میں ایک بات میں آئی خالص خالصان اس کی برکت سے یہ بات نہیں آئی حالانکہ <تصفح> حدیث مبارک ہوئی <تصفح> ہے جو بار آپ میں نے پڑھی ہے پڑھائی ہے اور بیان بھی ये ये کی ہے یہ کہ یہ کتاب الہل مشتاق شریف کا القسم الخانی پہلی حدیث مبارک اور کتاب میں نے اس وابق کی تاقی کس وجہ سے منگوائی ہے تاکہ بہادیوں کے لیے عجت بن جائے یہ لکھ اس کے متعلق وہ اسنادرو حسن ہے اس کی حسن ہے اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابی ہیں حضرت ابو قصار رضی اللہ تعالیٰ حضرت کثیر بن قید یا قیص بن کثیر ربزی شریف میں قیص بن کثیر ہے اور ساتھی کی کتابوں میں کبیر بن قید ہے صاحب ہی ہیں صحابہ کی جانب کرنا ہے ابودی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دبش کی جانب مسئلے سے بیانٹا تھا ایک شخص آیا درد، جت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر مبارک مدینہ سے آیا ہوں کسی حاجت کے لیے نہیں دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آیا کالا حضرت کا خود کردار بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمے رسول اللہ صلی اللہ یقو آپ نے فرمایا فرما رہے تھے مانسالہ کا طریقہ جو کسی راستے میں چلے یا پھر لوگوں کو پی اس نے ہر اس راستے میں چلنے کا مقصد اس کا علم کی تلاش کل گاروں میں بھی بڑی تھا من کو جن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے میں سے کسی راستے پر چلاتا ہے یا چلائے yeah. گا گویا یہ راستہ جس پر وہ چل ہے سمجھو جنت کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جنت کا کام ہو رہا ہے یا جنت کے راستے داخل ہونے کے لیے جو جنت کا لطن راستہ بنا ہوگا کیا مشکل ہوگا اس کے لیے جنت کے راستے نکلے گا آگے فرماؤ وہی تل ملا کر تلتاؤ اور بے شک فرشتے البتہ پر دشوارے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے رضا طالب علم کی رضا کے لیے خوش کے لیے ہمیں نہیں آ رہی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ کرتے کا اس کے اس عمل پر راضی ہوتا اٹھانے کی یتیم کی طرف کے لیے نکلا گیا ہمیں نہیں آ رہی کیا کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابی تھی نا جی جی ہم نے اس کے ذرا سمجھنا وہ شخص جو آیا اور انہوں نے عرض کی کہ میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا بنیادی مقصد کے لیے نہیں آیا میں صرف دین کا مقصد لے کر آیا صحابہ کرام کتابیں نہیں پڑھاتے تھے جی نہ اس وقت قرآن مجید کے سوا کو کتاب تھی نہ مدارس قائم تھے تو صاحبی کہیں بیٹھا ہوتا باقی کہیں بیٹھا ہوتا. تو کسی کام کے لیے تھے یا کسی کام کے لیے کیونکہ اسلام کا فرض اہم جو علم ہے وہ غیر رسمی ہے غیر رسمی طریقے سے وہ دین سکھاتے تھے یہ مدارس یہ رسمی طریقہ ہے غیر رسمی طریقے سے دین سکھاتے تھے अब वो शख्स गए ये सोचकर और ये सुनकर के उधर से आदि पाग बैठे हुए उनके पास जाऊंगा तो चाहते उनके पास बैठकर सुनूंगा दिन की आपने आगे से ये आदि इस बात सुनाई इसका मतलब ये निकला कि जहां कहीं कोई मुसलमान रहता है اور دین سیکھنے کے لیے اپنے عقائد اسلام سیکھنے کے لیے اپنے احمد اسلام کے سیکھنے کے لیے کفار اور دین دشمنوں کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے شر کو سمجھنے کے لیے کیونکہ شر اور فتن کو سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے ویر کا جو فرد ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اسی وجہ سے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے متعلق پوچھتا کہ کہیں اس میں فنس نہ جاؤں حضرت حضیفہ وہ ہے جن کو سارے صرف رسول اللہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے راز کی باتیں آپ کو بتائی حضرت حضیفہ حتٰ کے تمام منافقین کے نام ان کو بتائے تھے کسی وجہ سے حضرت عمر اور صحابہ کے نام پوچھتے تھے ان سے یار جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے تمہیں بتائے ان کے اندر ہمارا نام تو نہیں گو صاحب نے آپ کے متعلق یہ خطرہ رکھتے تھے اور جو ہم منافقین ہیں کیونکہ منافق کے اندر منافق مومن میں یہی تمیز ہوتی ہے منافق مومن اپنے اپنے اوپر بدگمان رہتا ہے اپنے اوپر بدگمان رہتا ہے جو کو اس کو پتہ ہے نہ اس کافر دشمن ہے یہ کہیں مجھے دولت کی طرف نہیں نہ لے جا رہا ہو تو اپنے اپنے متعلق بدگمانی رکھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کبھی سر بہت بڑا اور آخری مثال دیکھو ہما ابرفی انفص اللہ عمار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے یوسف علیہ السلام کو ہم سر فرماتے ہیں ڈرو اسلام دس چاہتا بد تمیزر جا رہے <تصفح> سیدنا یوسف یہ سلاح سے وہ تشلیم فرما رہے ہیں امر رہے ہو نفس میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا <تصفح> میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں <تصفح> <مائے> دیتا <تصفح> بے گناہ کرار دیتا نبی کہہ رہے ہیں <تصفح> جب نبی یہ کہتے ہیں تو معلومات تمہارا ہمارا تو فرد ہو گیا مومن پر فرد ہو گیا اپنے متعلق بد گمانی رکھتے ہیں میرا نفس کیا کر رہا ہے اور بڑا کافر ہے بڑا شیطان ہے بڑا خلیف ہے کیا کر رہا ہے یہ کدھر مجھے لے کر جا رہا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نفس پر بد گمانے کی بد بدگمانی کی بجائے نیک گمان رکھتا ہے سن لو مومن بس ایک کاد ہوتا ہے اپنے نفس کے متعلق اور منافق خوش اعتقاد ہوتا ہے اپنے نفس کے مطابق یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا اب صحابہ ہے پوچھ رہے ہیں یار ہمارا منافق کو نام تو نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کے عاشق ہونے کا یقین رکھتے ہیں بالکل کے گرمی پڑھنے والوں میں لان فی ترین ہے منافق اچھا پھر اللہ تعالی کی خوش رحمت ہوتی ہے مومن پر پھر مومن سے آگے اپنا فاسق ہو گیا مومن فاسق ہو گیا پھر مومن صالح ہو گیا پھر مومن محب ہو گیا پھر مومن عاشق ہو گیا اعلی قریب درجہ عاشق کا ہوتا ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں ایمان میں ماننا ہے मान मान ایمان میں جو کچھ ہے سچ ہے کریں گے محبت میں اتباع ہوتی ہے دیوانوار اس کے پیچھے اس کی اتباع کریں اور عشق میں فنا ہوتی ہے کہ اپنا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے محبوب کے معصوب اور محبوب کے لیے کرتا ہے اور کہ اپنا خیال بھی اس کو نہیں آتا جشک میں فنا ہوتی ہے فنا کا یہی مطلب ہے یعنی اپنا خیال ختم ہو جائے گا بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں ہم وہ اللہ رسول کا خیال ختم ہے اور کیسے آشک عاشق تو وہ تھا جس کو اپنا خیال ختم ہو جائے جی جی بہت ہی رہ جائے جیسے مجنو کے پچھے لہلا لہلا کے پیچھے مجنو صاحب آشق ہونا اپنا نہیں کوئی کتا پچ گیا کوئی کچھ کر گیا ختم ہو گیا جی رہا مر رہا یہ عشق یہ ہوئی پھر اللہ رسول اللہ بندہ آشق بنتا ہے یار خیال سے عجیب بات ہے جو آشق تھے وہ خود کو منافق سمجھتے تھے اور جو ہم جیسے منافق ہیں وہ خود کو عاشق سمجھتے صاحب عاشق نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجموعی عاشق نہیں تھے صاحب ایک نام تو وہ عاشق ہو کر خود کو کیا سمجھ رہے ہیں اور میں ہیں یاد بتاؤ تو ہمارا نام تو ادھر درج نہیں ہے اور ہم منافق ہو کر آشک سمجھتے ہیں پتا نہیں کیا کیا منافقوں کے علامات ہمارے ہیں سمجھے آ رہے تو بھائی شر کے متعلق حضرت اضافہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا تاکہ کہیں شر میں وہ تلا نہ ہو جاؤں انش نہ جاؤں جب جانوں گا نہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ شر ہے میں تو خیر سمجھ کر فنس جاؤں دیکھو سکول ہے یہود ہی تعظیم سکول ہے تعلیم سکول ہے, ہے، یہ ٹی وی کی لانت ہے اخباروں کی لانت ہے ریڈیو کی لانت ہے رسالوں کی لانت ہے آج کل اور جناب جی الیکشا جمہوریت جن یہودیت کی تھا نہیں جانتے تھے تو فنس گئے اگر پتہ لگ چلا ہے کہ یہ تو نیلا شر ہے تو نکلنا چاہتے ہیں کئی لوگ نکل رہے ہیں ہمارے تمہارے جیسے نہیں نکل چکے ہیں کہیں نکل رہے ہیں معلوم ہوا پہلے شر کا علم تو ہونا چاہیے کسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ احمد مجمعین پرماتما آپ سند اللہ علیہ وسلم صحیح بازا شریف کے ریس پا گئے اپنے بازا شریف کا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہود نسارہ کا ذکر چھڑتے تھے نمازی اشاع کے بعد صبح ہو جاتی ساری رات یہود نسارہ کا ذکر کرتے رہتے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یہ برائیاں آئی یہ کفل کیے یہ ایسے انہوں نے کیے پھر جو ان کے اندر اچھے طور پہ مومنین صالحین اولیاء تھے جو ان کے اندر ان کا ذکر خیر شروع کر دیتے تھے ان کے علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع کر دیتے صبح ہو جاتی ہو جاتی تو جو لوگ اس دور کے شر اور فطرے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں یا کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس کیسٹ ہے یار اس سے کیسٹ لے لیں چلو کو بات سین سن لیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ علی اس بشارت میں وہ شامل ہو ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے مقصد تو ان کا یہی ہے کہ یار دین کی بات کون میں نے کال ایک بات کہی تھی میں نے کہا یار بتاؤ ہراجم پھرو حضرت صاحب کے آسانے کے سوا کہیں دین خالص دکھاؤ اگر کوئی ہے بھائی کلال ہاتھ کھڑا کرے ماننے کے لیے تیار ہے دین خالج دکھاؤ کہیں ہے جب دین خالص نہیں تو میں نے کہا گھر سمجھ لو استاد بھی خالص کہیں نہیں ہے اور پیر بھی خالص کہیں کیونکہ استاد کا کام ہے دین سمجھانا پڑھانا استاد کا کام ہے دین پڑھانا مرشد کامل کا کام ہے دین سمجھا کر اس پر چلانا سمجھ لیا کیا ہے میں یہ احکام پڑا دیتا ہے وہ احکام پر چلا دیتا ہے ادھر سے علم ملتا ہے ادھر سے عمل ملتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا ملتا ہے ادھر سے عمل ملتا ہے کرام رضو مجمین فاتے ہم ر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ایک قرآن مجید کا علم سیکھتے تھے دوسرا قرآن مجید پر حامل سیکھتے اگر <ترجم> <ترجم> مرشد کامل احکام شریعہ کو مکمل جانتا ہے پڑھا ہوا ہے کتابیں درسیات اور پھر مرشد کامل ہے وہ تو سونے میں سو آگا کہ پڑھائے گا بھی صحیح چلائے گا بھی صحیح <ترجم> <ترجم> <ترجم> سمجھنے نہیں آ رہی یادوں یہ پڑھنا اور جاننا اور کرنا پڑھنا اور چلنا یہ دو اللہ چیزیں یہ اسکولوں کے اندر یہ لانتی اسکولوں والے ہیں نا ایک کو کہتے ہیں تھیوری دوسرے کو ہیں کویکٹیکل پریکٹیکل کتنے پریکٹیکل سنگا میرے کو مجھے پوچھنے کا डोरी के नु कहते ना भाई उम्र साहब डोरी किसको कहते हैं नजरिया नजरिया है वो और जो प्रैक्टिकल होता उसमें, है उसमें वो अमल है ये डॉक्टर जो है पहले कोर्स करते हैं फिर क्या कहता हैं उसको जहां पर वो वो ट्रेनिंग पांच साल ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल होता है کرواتے ہیں اسی طرح اسلام کو پڑھنا آسان ہے کرنا مشکل ہے پڑھا, پڑھا وہ لیتا ہے جو درسیات کتابیں پڑھا ہوتا ہے لیکن چلانا عمل کروانا یہ اس کے پاس کی بات تھی یہ مرشد کام میں نکل سمجھ آ رہی اچھا اب جب یہ دونوں چیزیں دوسرے سے کام نہیں اگر رکھتا ہے تو پھر وہاں نل نہیں تو ایک شاید عمل کروانا جو ہے عمل کروانا ہے یہ بھی روک سکتا ہے چلو وہ بھی لے لے یہاں سے مجھ سے بھی کام کی ہاں وہ جو حضرات جو حضرات یہاں کہیں جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ خالد پیر بتاؤ جب خالد پیر کہیں نہیں ہے تو خالد استاد بھی کہیں نہیں ہے اور خالد گر صرف بھی نہیں ہے ہم آپ کو اندھا گانا پڑھا سکتے ہیں لیکن اتنا ہوگا گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتے جو دوسرے دکھائیں سمجھ لیا ہے اب قنون کے اندر جو پیر محمد چشتی ہے کنون کے اندر وہ میرے خیال میں پاکستان میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن جس طرح اس کے قانون میں وہ اپنی مثال آپ ہے اسی طرح بےغیرتی اور بےمانی اور منافقت میں بھی اور دنیا پرستی میں بھی تو اپنی مثال آپ ہے پیر محمد جشتی ہے پشاور کا اس نے مجھے خود بیان کیا تھا کہ ہمارے پیرمان شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پڑھتا رہا ہے اس نے بیان کیا کہ شاستری ہندو مر گیا تھا افغانستان میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کی لاش آنی تھی میڈیا میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے پیرمام شاہ سین ربی اللہ تعالیٰ کے پاس آج سرکار نے ہمیں فرمایا آج تم نے اوپر دیکھنا نہیں ہے کافر کی لاش گزرنی ہے فضرا پلیت ہو گئی ہے میں نے رات حسیب خان کو یہ بات بھروائی میں نے کہا یہ اس نے خود مجھے دو برس یہ بیان کیا ہے اور اس نے خود یہ بھی مجھے خود بیان کیا کہ جب میں نے اس کے سامنے ٹی وی کے خلاف بات کی تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو دو ٹی وی ہے میرے گھر میں تو دو ٹی وی ہے میں نے کہا ٹی وی میں آتے ہیں طرفان جن کا سو شاگرد ہے اور جن کا سو مرید ہے مریض بھی انہیں کا ہے ایک کافر مر کر ہیلی کاپٹر میں بند ہے سلا میں گزرتا ہے سلا پلیت اور مرشد صاحب نظر نہیں اٹھانے دے رہے تیرا ٹبر تیرا سارا گھر کا گھر ننگے کافروں کو دیکھ رہا ہے پیار سے کر رہا ہے سارا دن بتا تیرا تو گھر کا گھر بھی پلیت اور تو بھی فضا پلیت ہو گئی ایک کا پھر مردہ کے جانے سے کہ سارے وانتی کافر کنجر تیرے گھر میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں تیرا گھر ابھی پاک ہے مرشد نے اوپر نظر نہیں اٹھانے دی فضا کو نہ دیکھو تم خود کافروں کو سارا دن ٹی وی پر دیکھ رہے ہو بتا بھائی مان ان کا مریب تم ہوئے یا ہم ہوئے تم نے دو ٹی وی رکھے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے مرشد نے سچ کہا سچ فرمایا لہذا خبردار ٹی وی کی طرف دیکھنا ہی آرام ہے ایمان سے بتاؤ یار پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید نام بنتے ہیں یا وہ بنتا ہے حضرت صاحب قبلہ کے متعلق اس نے بکواس کی کوئی اس کا نکال دیا تھا اپنے آپ نے فرمانش صاحب نے نکال دیا تھا ان کو میں نے کہا میں نے کہا یہ بتا جن کو کہہ رہا ہے نکال دیا جھوٹے کر رات جتنا میرا آپ اپنے ساتھ بچھا کر کھانا کھلاتے تھے کئی متبادل کا جتنا آپ راضی تھے میرے کس مسئلہ ہے کہ سیف مکرم کے گھر پر آپ پورے ہماری بستی میں سے کسی پر راضی نہیں اور دیکھو ہمارا خیال کتنا رکھتے تھے آپ آپ ہمارے گھر والے ایک مرتبہ چلے گئے پس پر تیارت کرنے کے لیے حضرت صاحب شا کی حضرت صاحب کے ساتھ مرشد پاد کی یعنی بڑے حضرت ہمارے حضرت مرشد پاد ہمارے مرشد پاک نے پرمبا محمد شفیع آپ عزت دار لوگ ہیں اونٹوں پر لایا کریں عورتوں کو بچوں پر لایا کریں اور ایسے ایسے دلے ملن جو ہیں ان کی کو پرواہ کرتے تھے آپ ان کو کبھی روکا ہے جانتے تھے جن کی اسکولوں میں ہے جن کی باہر ہے نسل ان کی باہر ہے یہ لندری دلے ہیں جو لندری دلے ہیں ان کو کیا ہم کہیں یہ چاہے جس چیز پر جائیں کب میں نے بات کیا ہے ایسے لوگ جو ہیں چاہے کھوتے تو اوپر بٹھا لیں چاہے گوتے کے نیچے بھی ڈالیں چاہے, چاہے اونٹ کے اوپر بھی ٹال کے نیچے ڈال مطلب مطلب آنا ہے جس طرح مرضی لے جائیں سمجھ نہیں آئی کا کیا ہوتا ہے بات تو ساری گیر میں نے لطیفے بتاؤ کہا کہا ان کو نکال دیا تھا میں نے کہا یار نکالا تو تھا لیکن اندر سے راز کو پتا کیوں نکالا تھا نا راز یہ ہوگا کہ کیوں تو ادھر بیٹھا ہوا ہے جا جلدی لوگوں کو پیر دے رنگ تمہیں اس لیے ادھر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور کہیں جانے نہیں دیتے تھے کہ نے لوگوں کو گمراہ کرنا اور پیڑا کر کے ادھر ہی رہے میرے ہوتے ہوئے تو لوگوں کو گمراہ نہ کر جب میں چلا جاؤں گا پھر نکل جانا ت بات کر کے ہمارے سامنے اللہ کے فضل سے کوئی جائے کہاں اس کی بات سے باتیں نکل آتی ہیں اللہ کے فضل کے وہ خود حیران ہوتے ہیں اصلی گار مانگی سمجھ نہیں آ رہی جو میں بات یہاں کرنا چاہتا ہوں ادیس پاک کے حوالے سے جو ہم کر رہا تھا نا وہ لوگ اس میں آتے ہیں اور توجہ کریں وہ انل ملائے کا تھا لتاف تھا ہاں ریٹل یہاں پر دو باتیں سمجھاتے فرشتے پر بچھاتے جو میرے ذہن میں آپ نئی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل پیرا ہونے <تصح> کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے <تصح> آلحظم. آلحظم. ان کے پر بتائے گئے ہیں وہ پر ہیں ان کے ہمارے تمہارے ہاتھ ان کے میرے دن میں بات آئی یار دین کے طلبا ہوتے ہیں خالص دین کے طلباء کی اتنا بڑی شان ہے جو فرشتے ان کے پیچھے نیچے افاؤں کے پر بچھاتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ فرشتے تعدیم پر بچھاتے ہیں نا ان کی تعظیم جب اتنے بڑے مقدس لوگ مقدس مخلوق اللہ کی اس طرح تعظیم کرتی ہے تو ہم پر تو فرض ہو گیا دین کے طالب علم کی تعظیم بات نہیں دین کے طالب سے مراد وہی ہے جو دین کا طلبدار ہے چاہے مدرسے میں ہے چاہے مدرسے سے باہر ہے کسی کاروبار میں مصروف ہے کوئی کام کرتا ہے یہ رکھنا طالب علم کا یہ مانا جو تم لیتے ہو یہ نہیں ہے طالب علم سے مراد علم دین ہے کیونکہ علم دین کا طلبگار جہاں پر بھی بیٹھا ہے وہ طالب علم جب وہ نکلتا ہے کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے پوچھنے کے لیے اس کے پاؤں کے نہیں جے بھائی تم پر فرد ہو گیا ضروری ہو گیا لازم ہو گیا کیونکہ تم سارے دین کے تو لباؤ ایک دوسرے کی تعلیم کرو صرف یہ سمجھ کر کہ یار جب فرشتے اس کے نیچے پر بھی چاہتے میں خودوں پر میں تو ایک منی کے قطرے سے بنا میرے حضرت صاحب آج مجھے بیان فرما رہے تھے جب یہی یہ پیر کشتی کی میں نے وہاں پر بات کی ہے نا تو حضرت صاحب کے سامنے اور فرماتے ہیں یار مجھے میں نے کب کہا ہے مجھے حضرت صاحب نے خلافت دی ہے میں نے کبھی کہا ہے ہاں آخر کچھ کرم تو ان کا ہے کہ میں جب تنگنہ تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا جس وقت میں اپنے آپ کو اس حال میں سمجھتا تھا جو حال میرے دل کا اس وقت تھا کیا سمجھتا تھا کہ میں ایک منی کا کترا ہوں منی سے بنا منی میں بس میری حقیقت یہ ہے اور انجام میرا قبر ہے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اندر مجھے دفنا ہے یہ فرمایا تصور اور خیال میرا اس وقت رہتا تھا اب لفظ اگر ہزاروں میرے ہاتھ چومنے والے ہیں پاؤں چومنے والے ہیں ایک آدمی ہاتھ چومے بندہ فرون بن جاتا ہے اتنا مجھے چومتے ہیں فرمایا میرے سا... مجھے ذرہ برا پر بھی فرق نہیں آیا ہمیشہ میرے سامنے وہی تصور رہتا ہے کہ تم سے بنا ہے اور مٹی میں جا رہا ہے فرما میرے سامنے وہی تصور رہتا ہے فرمایا یار مجھے میں نے کب کہا ہے مجھے مرشد نے خلافت لیکن مرشد نے آخر کچھ کرم تو کیا ہے نا جس کی وجہ سے میرے دل میں تبدیلی نہیں آ رہی دنیا جتنا میرے پیچھے لگتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں آتا آخر مجھے تبدیل جو نہیں ہونے دیتی یہ تو مرشد کی کرم نوازی تو ہے ہے آ کر دستی تیرے سارے فنون تیرے سارے فنون جو تعلیم پڑھے پڑھا ہے اس سے جو کچھ تجھے ملا ہے اس سارے کو ان کی اس ایک بات پر قربان کر ڈال اتنا عظیم بات ہے اچھا اب دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی ہے یہ اس صرف بات ہے اس حدیث پاک سے جو مجھے اشارہ اس پر ملا ہے کہ یہ جو پاؤں بزرگوں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں کیا یہ در حقیقت وہ فرشتوں کی سنت ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ہم ہاتھ بھی نہ رکھیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ سلام کے وقت جو جے سے منع کیا گیا ہے نا وہ اس وقت ہے کہ سلام ہی جھکنے کے ساتھ کرنا مقصود ہے سلام لائک ایسا کوٹوں میں ہوتا ہے کانوں میں ہوتا ہے ہندو کے پاس ہوتا ہے میرا وکیل تھا میں نے اپنے خود جو آنکھوں آنکھوں سے دیکھا بٹور آنکھوں سے جو میں نے دیکھا لاہور کا کیس سے میرا جس وکیل نے وہ کیس لڑا ہے. جب میں بری ہوا ہوں ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سے تو باہر نکلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وکیل جب کورٹ کے دروازے سے باہر نکلنا تھا نا اس نے دروازے کے قریب جب پہنچا تو اس نے ایسے کیا در اور وہ کرتے ہیں ہے رسو برابر یہ یہنا ہے جس سے حدیث کا آدمی منع کیا گیا باقی رہا کسی بزرگ اور کسی دین والے کے پاؤں پر ہاتھ رکھنا تبرو کر برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے ریزن لیتا کیوں کہ اگر یہ ہو شرک تو کسی کے لیے بھی لمحہ پر حلال نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہو سکتا نہ فرشتوں کے لیے جائز ہوتا ہے نہ نبیوں کے لیے جائز ہوتا ہے نہ عوام کے لیے جائز ہوتا ہے اگر یہ صرف ہوتا تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے اور سرپرشتے عمل کرتے ہی ہماری بات ہیں ہاں یہ ایک بات میں تارے کیونکہ یہاں ریزان لکھے بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے توجہ بہت ये रिवाज है कि वहां के वडेरे लोग जो दुनियादारी एक चौधरी रईस नवाब जागीरदार वडेरा है ना उसको लोग मिलते हैं ये मैलसी के इलाके में मैंने देखा मैलसी का इलाका है न उधर जो भी चौधरी को रईस और जगीरदार को मिलने आता है वडेरे को तो वो पता क्या था अब मुंह सब खड़े हो जाओ जो भी आता है ना اٹھنے پہ رکھتا ہے پھر اس کو ملتا ہے یہ حرام ہے یہ دنیا دار کی دنیا کی وجہ سے تعظیم ہے کیونکہ سر کون سی بیٹی اس نے دیکھی کون سی بات ہے وہ صرف اس کی دنیا داری کی وجہ سے اور کسی کے دنیا کی وجہ سے جب کسی کی خاص قادر کی تعظیم کرتا ہے یا عزت کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کامتا ہے دنیا کی وجہ سے سمجھ آ رہی ہاں تین کی وجہ سے اگر کچھ نیک آدمی آتے تو کور تو نہ یہ وہی نا آجیے یہ کچھ آدمی یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں ایک تو انشاءاللہ شاء اللہ اور اس کے بات مجھے صحیح لگتا ہے ببردان الدین اور اور اس سے ایک فرقہ آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر اور میں فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کے پاؤں پر اسی طرح میں ہاتھ رکھوں گا کیونکہ یہ بات میں نے بیان کی ہے یا سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں نہیں یہ نہ ہو کہ کیا مت کرو اللہ تعالی مجھے فروائے لے میں سبول ہوں نہ ما اللہ تو کیوں کہ ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہوگی سمجھ آ رہی ہے نا تم کام میں نے ضرور کرنا ہے سمجھ نہیں یہ میری بحث دل میں تو کرتا ہے میں دل میں تمہارا احترام ہے میں اس طرح کرتا کیوں نہیں تھا اس وجہ سے کہ تم پچا نہیں سکو گے پچا نہیں سکو گے پنجابی سے کہہ رہے تمہاری برداشت سے دائر ہو جائے گا وہ ہے پتہ نہیں تمہارے نقص نے ابھی تربیت لائی نہیں ہے تم سمجھو کہ پتا نہیں ہم پاؤ با باؤ استاد ہمارے پاؤں پر جھک رہا ہے پتا نہیں ہم با جدید ہے اپنے وقت کے ہو سا, ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے ازمایا ہے ہاں جی جو جی. میرے پاس سید آیا اس کی میں نے عزت کی وہ خراب ہو گیا میں نے عزت صحیح سمجھ کر کی وہ اور خراب ہو گئی کوئی میرے پاس مولوی آیا میں نے یار اس کا احترام کیا چلو وہ پتا وہ بربا, اور, اور کچھ اور کچھ سمجھنے لگا میں نے کہا باقی بزرگ لوگ صحیح فرماتے ہیں جب تک کسی کی نفسانی تربیت نہ ہو جائے اس کو عزت مت دو خراب نہ ہو جائے عزت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایمان سے کہتا ہوں جب ہمیں ملتے ہیں لوگ کئی مرتبہ بعد میں احساس ہوتا ہے نظامت ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں اور ہم جناب اس میں ہوتے ہیں آپ ایسے ایسے ہاتھ ملا دیتے ہیں اور جناب پرواہ نہیں کرتے ان کی بات میں نظامت ہوتی ہے تو پورا بن گیا ہے کیونکہ ہمارے ابھی اپ... ہمارا خلق نہیں یعنی اخلاق نہیں ہمارے اندر پیدا ہوا ملک ہر ابائی کو ملکہ نہیں تیار ہوا ملکہ جیسے عمر یعنی ملکہ ہو جائے نا تو تکلفوں میں اچھے کام کرنے پڑتے ہیں لیکن کچھ بغیر تکلف اور بناوٹ کے بغیر کھوج محسوس ہونے کے خوشی کے ساتھ خود بخود سب کچھ ہوتا چلا جائے ہاں جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے عظیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نیک عادت اور نیک حدرت جو تھی وہ بغیر تکلف کے ظاہر ہوتی یہی مسئلہ بھائی کھلوکھے نہ جدھر دیکھو میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں میں کرسی پر بیٹھا رہے ہوں کسی میرے نیچے جس طرح میں چاہوں گا کرسی کو ادھر دوں میں سواری کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں جس طرح میں سواری کو چاہوں گا پھر پر چلا دوں گا سمجھ یعنی سواری میرے پاپے ہیں ہند علا خلق کے عظیم کے اندر اللہ تعالی نے اعلی استعمال کروا کر بتا دیا ارے میرے حبیب خلق عظیم کو ایسے استعمال کرتے ہیں جس طرح سواری خلق عظیم کو خود استعمال کرتے ہیں جس طرح سواری کو میرے ہاتھ میں استعمال ہوتی ہے لہذا میرا حبیب خلق کے پیچھے نہیں چلتا خلق میرے حبیب کے پیچھے ہے میرا حبیب خلق سے تابع نہیں ہے خلق میرے حبیب کا تابع ہے یہ ڈبتا ہے حالات کے اندر سمجھ بات کیا ہاں اچھا اچھائی تو شدھ تو بات بند کر دیں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ گزارشات پیش کی تھی کھانے کے متعلق بھی اب اور بھی کافی مسائل سامنے آئے تھے اس کا کوئی نتیجہ ابھی سامنے نہیں ہے हशीफ खान साहब ने कुछ रोटियों के टुकड़े हाजी साहब को दिखाए दिए थे वो कौन कौन से दरवेज थे जिन्होंने वो टुकड़े बचाए थे आपने जो उनको उठाकर दिए तो जहर बात है आपके सामने उनके वो दरवे जिन्होंने टुकड़े दिए मैंने उस बताया था میں نے اس میں میرے خیال میں یہ نہیں چاہتی جیسے میں گزارے صاحب جانچ میں نے بتایا تھا کہ اس پر عمل نہیں یہ یاد رکھو حدیث پاک میں آ گیا یہ ہے جو بندے کے خلاف حجت ہے ایک بوا ہے جو بندے کے لیے حجت ہے قیامت کے روز جو بندہ عمل بھی کر کے جائے گا وہ علم اس کے خلاف مدعی بن جائے گا بتایا ادھر جو عمل کر کے جائے گا اس کا وکیل بن جائے گا <تصفح> اس کا کیا بن جائے گا آپ مدا ہی بنا رہے ہیں کیا رہتے ہی رہنے بھی. اگر اپنا دشمن علم کو بنانا ہے اور قیامت کے روز وہ دعوے دار آپ کا بن جائے تو اسپورٹ بینڈ ہر سے بھی نکلے ہیں تکالیف برداشت کی کرنا علم کے خلاف ہی کرنا ہے کیا میں نے کہا میرا کھانا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کتنی روٹی میں بتا دیتا ہوں کڑے کہیں دیکھے کبھی میرے سبھی چھبے میں ٹکڑے دکھائے مجھے کبھی سالن بچا ہوا اور پھر اتنا نہ ہو کہ میں اگلے کو گاؤں سے کھا لے جاؤں ہر صاف کر کے دیکھتا ہوں نہیں کیا لوگ ہو؟ میاں شیر ربانی ربی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب گاؤں سے زما سوئے ہوئے ہیں है ना लोये क्या हुए अब मैं सोए हुए कह रहा हूँ नाम का नु उसके साथ आप सोए हुए हैं आपकी आदत शरीफ थी के बुरी दिन लंगर जब खाते जो टुकड़े बचा देते थे और बर्तनों के अंदर सालन थोड़ा बचा देते थे आप उसी को साफ करके वो टुकड़े اسی ٹرمن میں میں یہ بھی آگے کروں گا آپ کو یہ آپ نے لوگوں کو سکھ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں کہ آپ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تیار ہو رہے ہیں اگر اللہ تعالی نے اسلام کی حکومت قائم کر دی تو پھر آپ لوگوں سے حکومت اسلام کی خدمت کا کام لیا جائے گا اور قوم کی خدمت کا کام لیا جائے گا اتنے عزیب مقصد کے لیے آپ کو اکٹھا کیا گیا ہے آپ سب کے اب اگر آپ لوگوں کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اصول ہے آپ کو معلوم ہے کون شخص لوگوں کو سکھ پہنچاتا ہے آسانی پہنچاتا ہے اور کون ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھ اور مصیبتیں پہنچاتا ہے جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کون ہوتا ہے جو لوگوں کو پرسکون رکھتا ہے یہ اصول ہے جو اپنے آپ کو دکھ دینے کا اور سہنے کا آدی بناتا ہے وہ لوگوں کو سکتا اور جو خود کو سکھ پہنچانے اور, اور, اور سہولتوں اور تن آسانی میں رکھنے کا آدی بناتا ہے وہ سام پر پچھو کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہے جس طرح سکولی کاٹتا ہے ان کو یہی صرف ان کے ہے جو لانت پیدا کی جاتی ہے وہ تناسان ایش پرستی کی ہوتی ہے ایش پرستی تانا شان سہنا ٹرین کوٹھی ہوگی وہ ٹرین گاڑی آ گئی بہترین جناب آی شان کمرے ہو گئے بہترین آلی شان ہر چیز ہوگی میرے پاس پیسہ فراوان پروانی کے ساتھ ہوگا آسانی تھوڑے سخت جو ہے جنہوں ہر کتا ہرا پے اور اذائن لے کر تیار ہوتا ہے نکلتا ہے پھر پاؤں کے لیے شام پک ہوتا ہے کوٹھی تیار کرنے ہر وہ بے گھرتی بےمانی لٹ ضلع تشدد فراغ چکر بازی کتروں کا ز... ہر جگہ فساد کے ذریعے وہ مال اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سہولت پوری کرے جس سہولت کا ذہن اس کو ملا تھا سکول کی تعلیم کے ذریعے یعنی جو ایک خیال اور تصور اس کو بنا دیا گیا تھا کہ انسان ہے بننا ہے تو یہ کام ضروری ہے. اسلام جو ہے یہ بارکش اسلام یہ کہتا ہے خود کو دکھ دینا برباد کرے حضرت سیدنا یوسف علیہ اسلام کو بہت تسلیم آپ کو حکومت پہلے دلّی دی گئی ایمان سے بتاؤ بچپنے سے کیا کیا بھی جتنے تکلیفیں آپ نے برداشت کی کون کون سی مصیبتوں سے گزرے کون کون سی گھاٹیوں پر آپ چڑھے کتنے سال ہاتھوں میں لوگوں کے بکتے رہے کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی کسی کی نوکری کرتے ہیں کبھی کسی کی غلامی کرتے ہیں کبھی کسی کی کرتے, ہیں، کسی کی کرتے ہیں。بادشاہ کے گھر میں کتنا عرصہ غلام رہے ہیں پھر آپ کو جب حکومت مشر ملتی ہے مصر کو آپ نے وہ سکھ دے دیا جو مصر نے نہ کبھی دیکھا تھا اور بعد میں پتہ نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت مبارک تک پھر کبھی نہ دیکھا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی ادار آپ کے سپنے آپ کو بدلے ہم ایسا کریں گے مجھے مراتب شاہ صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے مجھے کس نے بتائی تھی سے جو پراتم علی شاہ صاحب متدل میں ان کی بات مجھے ہے ایک لڑکے نے بیان کی تھی صاحب میرے گھر پہ نکل گیا ہاں وہ رنگ یہ کر رہا تھا نا ادھر لڑکا مدستر شاہ صاحب کا شکر کیا صاحب شا رہاڑا جس کا میں نے شاعرا صاحب جو ہے وہ شاہ صاحب پڑھاتے تھے تو مجھے فرما بیٹا ایک دن لوٹ نمک اور مرچ کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو ہفتے مہینے میں کبھی لوگ نسی کے ساتھ کبھی ویسے کبھی ٹکڑے خشک پڑے ہوئے پانی میں بھگو کر ڈر کر کے کھا لیا کرو ایک تو پیال احمد السلام اور بزرگان دن کی سندر زندہ رہے گی نقص بستا رہے گا اور دوسرا فرمایا تمہیں سبق ہوگا جفا کشی کا جفا کشی کا تمہیں سبق مل جائے گا کہ اگر انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں اگر کوئی ایسا حال آ جائے آپ پر تو آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی خشک ٹکڑے بھی کھانے پڑے تو آرام سے کھا لیں گے کیونکہ عادت تو پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے اتنا عظیم بات کمال ہے بہت اعلیٰ تربیت ہے بہت تربیت اچھا آپ یہ بتائیں یہ باتیں سن کر آپ کا نفس جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے یعنی نفس کے اندر جیسے بوجھ اور شکل ہوتا ہے ہارا بھارا ہونے لگ جاتا ہے یا سوڑا پیتا ہے جنہوں نے تان رو پہ نا یہ خوشی کے ساتھ بالکل آیا جا رہا ہے بالکل ایسا کریں گے بتاؤ کیا کیفیت گزر رہی ہے نفس پر سچی بتا دیجیے ایک ہی بڑھتی جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے نا وہی خدا رسل کو پسند ہوتی ہے جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے وہ ہی حکمت وہ ساری حکمت ہوتی ہے, این حکمت ہوتی ہے، نفس کے خلاف ہوتی ہے جو نفس کے مطابق ہوگی نفس کو پسند آئے گی اللہ رسول کو پسند نہیں ہوگی سمجھ نہیں آ رہا یہ نہ سمجھنا کہ میں آج بچوں سے آپ کو کانا کھلانا چاہتے آ رہی آپ کے منہ شریف کو مرچی نہیں لگنی چاہیے میں ایک بادشاہ تھا بزرگوں نے لکھایا تھا ایک ہاد شادی کو دن لکھا ہے مجھے ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے بیٹے کو ہر ہنر سکھایا ہر فن سکھایا ہر ہنر سکھایا ہر کہ جوتے بنانا موسیوں والا کام بھی سکھاتے دیا کسی نے کہا بادشاہ سلامت آتا کے بادشاہ بیٹے کو سیا کتنا ایک یعنی کشید کام نس کام سے کہا رہا اس نے کہا یار بادشاہی پنجابی چاہ بادشاہی نہیں چلی جاتی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی میں اس کو اس مشکل وقت کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اگر بادشاہی ختم ہو جائے اور اس پر کوئی وقت آ جائے کم از کم اور نہیں تو جوتے بنا کر اپنی روٹی تو کھا لے گا کسی کا محتاج تو نہیں سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کہیں گے جوتے بناتا ہے جوتے بنانے والا بھی تو محتاج ہوتا ہے لوگوں کا محتاج اگر وہ ہوتا ہے تو خریدنے والے بھی تو محتاج ہوتے ہیں یہ محتاج ہی محتاج نہیں ہوتی ہنر مانتے لوگ محتاج ہوتے ہیں ایمان سے بتاؤ جوتے والے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں ہم چل کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جوتے بیچنے آتے ہیں ان کو آنا چاہیے جیسے تک پہاڑ بھی لگ گئی تو سڑک کے اوپر صحیح ہونا پائر سڑتے نہیں اندر ہائے ہوئے کتنے بیٹھا इसलिए ऐसा कड्डा पैर लगे होगा देखा हो रस जुटी को भिग ना लग जा वजह से मेरे भाईयों अपने आप को हर तरह की तकलीफ के लिए जेहनी तौर पर तैयार हो क्या कहा मैंने اگر آپ نے پہلے دین کو تیار نہ کیا ہوگا اچانک آگے تو بہت پریشانی جب آپ یہ پہلے دین کو بنا لیں گے ارے بھائی یہ دنیا کا جہاں ہے یہ تکلیفوں کا جہاں ہے ادھر آنا ہی آنا ہے لہذا ہم نے صبر کرنا ہے جب آ جائے گی تو آپ تو پہلے ہی تیار بیٹھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یار یہ جہان دکھوں کا ہے تو نہیں ہے اس جنت میں ہوا سکھ سوائے جنت کے نہیں مل سکتا بے وقوف ہے آدمی وہ یہاں پر سکھ تلاش لوگ سکھ تلاش کرنے میں ہمیشہ دکھ میں رہتے کیا کہہ رہا ہوں سکھ کی تلاش میں رہتے ہیں اور دکھ ہمیشہ رہتے ہیں سمجھ نہیں آ ہے کتنے کتنے بے وقوف ہیں تو ہمارے برے مختار کے اندر آیا ہے نا فرمات بزرگ لوگ فرماتے ہیں حسد بہت منصف ہے حسد ہوتے نا حسد حسد کی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بزرگ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا انصاف والا ہے عادل ہے کیسے کہ جب جو کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے جو آدمی یہ حزب اس کو پہلے مارتا ہے اس کو بعد میں وہ تو جب مرے گا مرے گا یہ پہلے مر جاتا ہے جیسے حکمت کی باتیں شامی شریف میں پڑا انداز سے فہدم المصنف ہے فرمایا جو کاتب ہوتا ہے کتاب لکھنے والا مصنف کا دشمن ہوتا ہے مسند کچھ لیک کر جاتا ہے وہ کچھ لے کے بات زمین آسمان میں فرق پڑ جاتا ہے اگلے کہتے ہیں دیکھا ہے بیڑا اس کو صحیح بات آتی نہیں تھے دیکھو اتنا سکھ ادو بول مسلم ادو بول مو سمے لگی اللہ حدا دو من سے کھو محسود ہے ہاسد کمار دے حسد بڑا منصف ہے ہاشد کمار دے اپنا ہاشد کمار دیتا ہے محسوس سے کیونکہ یہ ہر وقت بڑھتا سڑتا رہتا ہے یار ہاشد آدمی وہ بندی جتنا اچھا دھونا ہے وہ سکون بیٹھا ہونا ہے تو جنا خود اچھا آنا ہے کھوڑ رہا ہے مر رہا تھے سڑ رہے تھے جل رہا تھے گٹ رہے دن ب دن گٹدار پہ آیا تھے گٹدار پہ گٹ گاڑیاں اس وجہ سے بزرگ لوگ اگر اللہ تعالی مارتی دے یہ پریشانی آنے لگے کسی کے خلاف تو بقا فور دعا ہے، ہیں سب دور کرنے کا بہترین نسخہ استرین مجھ لوں اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا تمہارے دل میں فائدہ ہو یار اس کے پاس نہ ہو یہ میرے پاس ہو اس کو رشک کہتے ہیں یہ جائز ہے اس کو زبا کہتے ہیں زبا عربی میں اردو میں رشک کہتے ہیں یا اللہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس بھی جو نعمت اس کو دیا مجھے دی یہ رشک ہے یہ جائز ہے لیکن حسد حسد یا زوال نعمت کی تمنا کرنا کسی کے نعمت کے زوال کی کرنا آئے سیا اس کے پاس نہ ہو اے آئے اس کے پاس نہ رہے اس کا علاج بہترین یہ جی ہے بزرگ کروا اس کو دعا دینا شروع کر دو اللہ اس کو اور دے. اللہ اس کو اور سے ختم وہ نہ جو دے ہوں تو اتھے ہی رہنے رہن میں بس میں نہیں ہو رہا نہ رہیں گے سمجھ نہیں آئی کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے میں آپ آج ہی ہوگا صاحب کھانا آپ کا تبدیل کیا کریں گے میں آپ کے سر پر کوئی حساب سے کر دیکھوں گا کس ہیں سمجھ آ رہے غروب ہمیشہ طلب رکھ کر اگر دو روٹیوں کی طلب ہے پھر کھائیں آدھی طرح چھوڑ حکمت اصولوں کو پورا کریں آپ کے صحت مند رہے سمجھ آ رہے بات جیت نہ اور جو علم کی ضرورت ہے اس کو پورا کرے علم،, علم،, علم،, علم،, علم کا تقاضا ہے علم کی ضرورت ہے اس کو بھوک دینا نفس کو نا اس کو آپ کو سیدنا امام اعظم ابو حنی پر ربی اللہ تعالیٰ کو کا فرمان عالیشان مناقب الامام امام کتاب ہے امام کردری کی امام پر تازی کر اس کے حوالے سے میں نے بیان کی صاحب آپ فرماتے ہیں ہم روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر ہم علم حاصل کرتے تھے اور پرہیز گار رہ کر ہم علم کو معقول کرتے سیام کے ساتھ حاصل کرتے اور تخوا کے ساتھ معفول کرتے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لو ایک وہ ہے جس کا جی کتاب پڑھتا رہوں اپنے نفس کی عادت بدلے میں تمہیں بہت بڑی یعنی نفس کی شرارت شہوت خفیہ کی بات کر رہا ہوں شہوت خفیہ اس کو کہتے ہیں اگر نماز میں دل نہیں لگتا جی کرتا ہے جلدی بھی تھی کتاب میں لگتا ہے سمجھ لو خدا کے لیے وہ نہیں پڑھ رہا ہے نفس اُدھر خدا کہ نماز خالص عبادت ہے اللہ کی اس میں اس کا کیوں دل نہیں لگتا معلوم ہوا اس کا نفس جو ہے ادھر سے کچھ اپنا حصہ پا رہا ہے کیا شہرت ملے گی یہ ملے گی مباحث کروں گا مناظرے کروں گا وقار ہوگا عزت بنے گی فلان کو چکر ہے اس کو کتاب سے اس غالم کو ادھر سے کچھ حصہ ملتا ہے ادھر نماز میں نہیں ملتا اس وجہ سے اگر آپ کا نفس خدمت لوگوں کو दर्वेशों की खिदमत यार कपड़े धोलो किसी ए, कोई थका हुआ है उसको दबाऊं यार लेकिन छोटा छोटे छोटा बड़े को नहीं बड़ा छोटे को नहीं।, नहीं।, नहीं, बड़ा बड़े या पेड़ लगा दो इसकी खिदमत करू यार इसको खाना चाहिए बाजार से कुछ चीज चाहिए मैं लाकर दे देता हूं अगर नफ्स ये जज्बा नहीं रखता और इसको एक तरफ शौक नहीं करता یعنی خدمت کی طرف مائل نہیں ہوتا پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو فرض بنتا ہے پھر خدمت کی طرف اس کو ایلان کرو میرا اپنا یہ حال ہے میرا اپنا یہ حال اللہ تعالیٰ مجھے شرکال دے آمین کہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے ادھر بڑا ہی کرتا ہے نماز ذکر فکر اللہ تعالیٰ کی یاد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اپنی حقیقت کو یاد کرنا کہ منی قطرے سے بنا ہوا ہوں یہاں پر آ کر کتنا غفلت کا گزر گیا آگے پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیڑے آگے قبر کے قبر کے اندر جا کر پھر آشر کے میدان یہ سارا منظر اگر سامنے ہے جی وہ تنہائی میں بیٹھ کر اور یہ منظر سامنے رکھنا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر پیدا کرنا یہ چیزیں جو ہے یہ چیز اگر پیدا نہیں ہوتی ہے یہ میرے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے جی تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے لفظ کا حال مجھے معلوم ہو رہا ہے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا حال بھی ہے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس ظالم کے حالات کو بدلنا اللہ تعالی کے سوا کسی سے ممکن ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے تو فریاد رب سے کرنا پڑتی ہے اللہ میرے نفس کا حال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے صحابۂ قلعہ اللہ علیہ کے اجمائین میں سے ایک جماعت آپ کے ہم تھی کیا کہہ رہا ہوں صاحب کرام کی جماعت آپ کے ہم احکام تھی ایک جماعت کچھ صاحب احرام نے روزہ رکھا تھا کچھ نے نہیں رکھا تھا سفر کے دوران سفر کی ضروریات پیش آئی آپ سمجھا تعالیٰ علیہ وسلم کہ کچھ صاحب احترام خدمت کے لیے نکل پڑے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی اور کچھ جو ہے وہ ذکر فکر میں روزہ رکھا ہوا تھا بہتر ہے روزہ رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم سے افضل بہتر وہی ہیں تم نے روزہ رکھا ہوا نہیں تم سے افضل وہی ہیں وہ جو خدمت میں متوں گا میں بھی وہی وہی کہوں گا آپ میں سے افضل وہی ہوں گے ذہین قابل کتاب سمجھنے والے وہ بھی اور وہ ہو سکتے ہیں تم میں جو ہو جو ہیں وہ ہیں جو ہوں گے وہ ہوں گے لیکن افضل اللہ تعالیٰ کی بار میں وہی ہوں گے جو خدمت ہے درویشوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں yes. اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس کا اسپرے ملے گا اور اگر کتاب کا قرب چاہیے تو کتاب میں مطلوب ہے کتاب کے قربات مل جائے گا لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کتابوں کے راج کتابوں سے پڑھ کر ان پر کھل جاتے ہیں yes. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود مسند جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات رہی آتی جو اس پڑھنے والے کے ذہن میں آ جاتی ہے yes. ایسا عجیب اتفاق ہو جاتا ہے حدیث بات میں آ گیا مان عام عالمانا جو شاد عمر منہ ہلاتے رہنا اور بات میں جی، یہ لا توجہ کی کہ ہے غلیب غریب سے پتہ لے اس کو نکالو پوری توجہ کے ساتھ ہر چیز کو توجہ ہونی چاہیے فرمایا مان عاملہ بما عالمہ جو شخص جتنا جان گیا دین کو جتنا جان گیا جتنا معلوم ہو گیا اس کو اس پر عمل کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کو اس علم کا وارس بنا دیتا ہے جو اس نے پڑا نہیں ہوتا ور <تصفح> کام <تصفح> حضرت سنگ رضی اللہ تعالیٰ نو تو کیا مخلوق جو ہے مخلوق اس کی سمت جال علم نہیں ہے اللہ تالہ کی سمت علم ہے اور جال نہیں ہے. تو اگر اس کے پاس علم آئے گا تو اس سے آئے گا مخلوق میں علم ناممکن ہے بغیر خالب کے دینے کے بولو بولو بولوکن <تصح> <تصح> ممکن ہے تو اس سے تعلق جوڑو اس سے رابطہ کرو سمجھ نہیں آ رہی اس سے رابطہ سوائے تقوا کے اور کسی طریقے سے اگر علم سے جڑتا اگر کہو علوم میں منطقیہ سے جڑتا تو یونانیوں کا جڑ جاتا اگر عدیثوں کو حفظ کرنے سے کتابوں کو زبانی یاد کرنے سے فقہ کی کتابوں کو یاد کرنے سے مل جاتا پھر وہ قرب تو دیابنا کو ملتا راوافظ کو ملتا محتا کو ملتا کر رامیہ کو ملتا اور بد مذہب لوگوں کو ملتا یار سنت کے سوا کسی کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کا کسی قربت تقوے میں بند ہے وہ لہٰذا صرف تخوا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا صرف ہے جس کو تخوا کہ بولو جس کا ہم مانا کرتے ہیں پرہیز پرہیز ہاں بولو پرہیزی بھی کے کیا مانا ہوتا ہے کیا بچ پرہیز کرنے کا بچنا بچنا دور ہو جانا جی میں ہم کہتے ہیں بھائی بچے بندے ملک تو پرہ نہیں ہوئے دینے کی پرہیزگار یہ صرف گار لفظ مارا دینے کے لیے کاگ لگایا گیا تو پرہیزگار پرہیز کرنے والا یہ پرہیز کرنے والا اللہ نے جس سے روکا پرہیز بول تاناسانی تاناسانی جس کو ہم کہتے ہیں ہٹ ہرامی کیا کہتے ہیں ہٹ ہرامی سے اللہ تعالیٰ نے بنا سو کیا بزرگ فرماتے ہیں جو ہوتا ہے سوست سمجھو وہ ہے وہ ہے بہت خیر آ سکتی ہے اس سے کوئی خیر سمجھ بات کیا ہے بھائی سوچتے چھوڑ دیں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عامر سرکار آپ کو جب اٹھاتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے میری طرح اب کوشش تو کر رہا ہے بدل رہا ہے الحمد للہ بہت کافی بدل رہا یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا نا اس کے اندر آگے یہ بھی ہے تو بحان اللہ کروایا ہاں اس حدیث اور حدیث میں ہے وہ پہلی پہلی حدیث ہے میرے خیال میں کتابیں ان کی پہلی حدیث ہے کہ جہاں لوگ دین کی بات سننے کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں خالص دین وہ مدارسوں والا نہیں تنظیموں والے ترجیح تنظیم المدارس کے بلو کا نہیں دیر میں رکھنا وہ دین ہی نہیں ہے وہ کپڑے کھڑا کھلا رہتا ہے جو دین کے طلبا دین والے لوگ دین کے طلبگار لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں سنو حدیث پاک میں آتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ تھکینا اتارتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں ایمان سے یہاں رہنے سے آپ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے کوئی اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو بازار میں جا کر سکون ملتا ہے یا ادھر آ کر ملتا ہے سچی بتانا جھوٹ رپورٹ حاجی صاحب نے تو مجھے سچ کہا حاجی بوٹا صاحب بیٹھے ہوئے مجھے فرمانے لگے میرا تو گھر جانے کو جی کرتا ایسے اچھا کل اس کا مطلب یہ نکلا الحمدللہ حضرت صاحب نے اس جگہ کو یہ صحیح علم کا مقصد بنایا ویر کا انزل اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اتار دیتا ہے یہ سکینہ ادھر نہیں تھا سکینہ جو <سکینہ> <سکینہ> <سکینہ> ہے نا وہ بی بی سکینہ نہ سمجھنا یہ خود نہ سمجھنا بی بی سکینہ نہیں ہے سکینہ سے برا سکون قلب ہے حضرت صاحب سے بالکل میرا آپ کو نکلا نہیں کرتا پیاز ہمارے یہ وہی سکون ہے جو سرداری بیسوں کو ساری دنیا کے خامان تاجس میں نہیں ملتا آخر وہ کبھی گانا سنتا ہے اور روزانہ دِنہ کرتا ہے بتگاری کا بچہ پتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ جی لوگ سکون لینے کے لیے بے سکون رہتے ہیں پھر آ کے نشہ کرتے ہیں وہ شرح ہو... کیسے سکون لیتے ہیں کہ اگر ہوش میں رہے تو پھر پریشان ہو گئے اب بے ہوشی ہو جاتے ہیں جا. اور پتی کا بچہ جب بے ہوش ہو گیا تو سکون ہے جی وہ لانسی سکون تو یہ جی ہے دار رہے اور سکون <تصفيق> میں رہے ہوش میں رہے کر سکون میں رہے یہ کتنا کچھ کر کے بچے یار بہینوں کی کیا کیا برائیاں بندہ بیان کر کیا کیا حماقے ان کی بیان کریں کیا کیا رحنتیں ان کی بیان کریں ایک وہ تو کوئی ایمان سے بتاؤ یار کسی وجہ سے بزرگان ددیل فرماتے تھے ہاں حضرت نیل بغدادی کی بات بھی کرتا ہوں بزرگا ندیل بزرگان ددیل فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے جو سکون ہمیں ہمارے پاس ہے نا اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ان کے دل میں کتنا سکون ہے تو آ فوج ہماری پہنچ جتنی ان کے پاس ہے وہ ساری بات ہٹا کر ہمارے اوپر لگا دیں گے کہ جلدی کرو ان کو مارو ان کو کہ ہمیں سکون دو نہیں تو مرنا تمہاری خیر نہیں ہے لیکن یہ عجیب چیزیں لڑائی سے ملتی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ فکر اللہ کے کوئی वो देना सुकून के बारा दे उन्हें आखना ऐलान किया जरा है, यी पहला यी नहीं गया। तेरी दुआ है ही पहला गया तेलू अपने तो तरफ रहेंगे और गारी दी है अगर बुजुर्गों से सुकून लेना हो ना तो बुजुर्गों की खिदमत में बेसुकून रहना पड़ता है جب اپنے آپ کو بے قرار کرتا ہے بندہ ان کی خدمت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے آ جا کر تو میں وہ سکون دیتا ہوں کہ تیری کیوں میں جو داخل ہو جائے گا تیرے علاقے میں جو آ جائے گا اس کو بھی سکون مل جائے گا ہمیں نہیں آ رہی کیوں کہ یہ لوگ ہاں لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سنو اگر سکون رہنا چاہتے ہو تو سکون کی تلاش چھوڑ دو کتنے پر غور نہیں کیا میں نے کیا اگر سکون رہنا چاہتے ہو اگر آسانی میں رہنا چاہتے ہو تو آسانی کی تلاش چھوڑ دو خود آسان ہو جاؤ گے بس بالکل جتنا آدمی کہتا ہے میں بس وہاں جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں باہر جا رہا ہوں جناب بس روٹ ادھر پھر کما کر لاؤں گا پھر سکون میں رہوں گا تو یہ تیرا یہ تیرا وقت جو پریشانی سفر کی مصیبتوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا کمائے گا ادھر کیسے چھتل کھائے گا کہاں چڑھو گا تیرا یہ ساری مصیبتیں جو جھیلے گا تو اتنا وقت تو بے بےسکون میں گزر گیا پتہ نہیں اگر اگلا رہتا بھی ہے یا نہیں ملتا بھی ہے وقت یا نہیں ملتا تو بے اگر یہی فکر چھوڑ دے تو جہاں پر بیٹھا پرسکون ہے سمجھ نہیں آ رہی وجہ سے اکبر البادی ہمارے فرماتے ہیں مبکر اسلام ترجمہ لسان الحقیقت جن کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی بے غرض ہو کر سکون سے زندگی لگی سر کے خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہاں ہاں کر کے خواہش نہیں مثالیں دیتا ہوں اگر مجھے خواہش ہے کہ یار کا کا کھیل ہوٹل سے کھانا کھا تو کا کھیل ہوٹل تک جانے کے لیے تو آخر وقت چاہیے چل کر جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور اگر میں کہتا ہوں میں ادھر ہی بیٹھے گزارا کر لیتا ہوں تو وہ جانے کی مصیبت بات ختم ختم <متحدث> ہونے اس کا مطلب ہے باقی جتنا خواہشات کے زیادہ سے زیادہ طلبدار بنو گے خواہشات کے پیچھے پڑو گے اتنا مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں پستے جاؤ گے جتنا خواہشات سے دور رہو گے اتنا سامنے سمجھنے آ رہی ہے در کے خواہش نے ڈر کے خواہش, نے در, کے خواہش نے در کے خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا کوئی آدمی خواہش کرتے ہیں فلم دیکھنے کی پہلے تو پیسے کی طرح پیسے چاہیے अब पैसे कौन से ग्रख के साथ लगे होते हैं भाई कि आपको सड़क पर चलते हुए पत्ते की तरह भेज जाएंगे आप उतार कर डीजीएम में डाल लेंगे और चलो जी जीवीएम देख लेंगे पैसा हासिल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए नहीं कुछ करना पड़ता है आ गया सैनबा चला गया कतार में लग गया पुलिस वाला डंडा मार रहा है दलहल चलो अगर वो जन्नत की टिकट ले ली <laughs> مل بھی ہے گولوں کی جنت ہے اگر وہ چکلے کی دکٹ مل جائے ایسے ہے نا پھر اندر چلا گیا اندر بیٹھ کر اب دیکھو کتنا مصیبت کے بعد جا کر اس کی وہ قائد پوری ہو رہی ہے جب اٹھتا ہے باہر آتا ہے تو تین گھنٹے ہوش ٹائم نہیں رہتی انت کو دیکھ دیکھ دیکھ کر دماغ جو ہے دل دماغ آنکھ میں ہر چیز متاثر ہوتی ہے نہیں ہوتی اچھا یہ بتاؤ جب کچھ شور کانوں میں پڑتا ہے تو سکور آتا ہے یا میں کئی وقت پر سہروا کے ساتھ باہر سے گزرتا ہوں تو باہر آواز آ رہی ہے حالانکہ بند ہوتا ہے پشاور کتاب کتم کھانے تو یہ جو محلہ جنگی ہے اس کا مزاج شروع ہوتا ہے صاف سہنا نہیں ہے تو اس کی باہر آواز آ رہی ہوتی वही है ना मैंने ऐसे कहा सही बात नहीं की मैंने जन्नत तो, तो जन्नत कहा है वो तो जन्नत फिरदौश कह रहे हैं फिर दौसा तो जन्नत हो गया ना उनका ना। और बाकी ठीक है सुनो अल्लाह तरमात्मा जन्नत के अंदर कुछ बोझ नहीं होगा कुछ सकल नहीं होगा परेशानी नहीं होगी परेशानी नहीं होती ये तस्वीरें देख देख कर अपने हु जो गुलिया ना जी जी जो होती हैं इनकी हुरें हैं इनकी क्या है और ये हु ऐसी अजीब है लांसियों की दूर दूर से मिलती है सिर्फ फोटो के वही सामने नहीं आती चलो कुछ पूरा ही कर ले नहीं फर्क पूरा नहीं होता सिर्फ लड़की से बच्चे बाहर देख देख कर चलते फिरते पड़ते रहते چلو وہ کیسے کہتے ہیں جو مل سکا تیرا آسکا تیری راہ گزر پہ جب صحیح زبان نہیں کہتی ہے جو سکا تیرا آسکا جو اگر تو نہیں مل سکی تو تیری راہ قدر پہ جدید ہوئی <laughs> تیری راہوں میں پڑے ہیں دل سام کے ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے دل. ایسے نا فلنی کلینک جتنا ہوتی ہیں یہ کتے کے بچے ان کے نام پڑ پڑھ کر بس وہ اپنا کام کرتے رہتے سمجھ <laughs> آئی کہ نہیں جائے جب نکلتے ہیں ہو ہو ہو سوا کر دشتا ہے پھر گھر میں بھی آن لا ماں گل کرنی پی جائے خیال ہے وہ کھڑی ہوتی ہے پچھلی پھر ماں گو ہی انداز ہے پھر اسی طرح ہی بول رہا نیم بننا بننا ہے لاپ اور ایک یہ آخر میں آرپ کراتا ہوں آسان شریف پر گیا ہوں تو وہاں پر آخر لڑکے کا دردیش آخر صاحب نے یہ مکتوہ دیا ہے کہ ہمارے فلندر لاہوری جو ہیں ان کی ایک نظم ہے اب کی مجلس شورہ اس کا ذکر میرے موضوعات میں ہے بلکہ اچھا تو اس نظم کی کوئی نظیر الحق میرچی صاحب ہیں انڈیا کے بہت پرانی ہیں انہوں نے کچھ شرح لکھی ہے ابلیس کی مجلس چورا پر یہ مختوطہ اس کے ہاتھ آیا ہے اس نے مجھے بتایا کہتا جی اقبال کی کوئی نظم ہے اور اس کی شرح لکھی ہے کوئی نظیر الحمد صاحب ہے میں نے کہا دکھانا جا دیکھا تو ابلیس کی مجلس میں نے کہا بندہ یہ ہمارے ملاج کا ہے تو. لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ میں کہا جلدی مبولا میرے پاس آ ہے کہ تارف سرمانہ صاحب میں کروں گا ان شاء اللہ ہوگی اور اس سے اگر ویسے یہ تو پکی بات ہے کہ اقبال کے کلام کی شرح حضور کے تالین مقدس کے تشہتر تھے ہمارے صاحب کی چوری جی? کرے گا کیونکہ جو اس زمانے کو ہم سمجھتے ہیں بولیے سمجھنا اصل بات ہے جو زمانے کو نہیں سمجھے گا وہ اقبالیات کو نہیں سمجھتا کیونکہ اقبالیات کا کلام س... اقبالیات جتنا ہے وہ سب زمانے پر ہے زمانے سے متعلق ہے اسی لیے اقبال فرماتے ہیں چرختے دیش بر پسم مزید چرختے دیش خاص حصیقات ہما گند ہم سندان تھیں اس گاہ کے گپتو ہجاوت اقبال نے اس روبائی کے اندر بتا دیا جس دور میں میں ہوں اور جس دور کے اندر میرے لوگ ہم نشین ہیں ہم صبر ہیں ہم ہبر ہیں میرے ساتھ ملاقات رکھنے والے ہیں اس دور میں یہ جتنے حضرات میرے ساتھ آنے جانے والے ملنے والے ہیں بیٹھنے والے ہیں کوئی دوست بنا ہوا ہے کچھ تو... کوئی بھی ان میں سے میرا نہیں ہے میرا دوست نہیں ہے نہ میں کا دوست ہوں آ... ایک ربائی کر کر علامہ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا سونے والا اٹھنے والا آنے والا جانے والا پڑھنے والا رہنے والا ہمارا دوست کا میرا کوئی نہیں آئے مجھے جاننے والے کوئی نہیں آئے گا جب میں مروں گا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا ہم آپ یہ سب کریں گے یار ہمارا آشرا تھا سادہ بہلی تھا اقبال ہمارا یار میں اس کے ساتھ ایسے بیٹھتا تھا میں ایسے تھا ایسے رہتے تھے ہم اس طرح کر دیا و لیکن کر سکنا ان میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا ولیکن کن کا نبی مسافر کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں مسافر کو کیا کہا کو کس کو کہا بس بجا بھوت کہاں کی بات کرتا گپت یہ مسافر کیا کہتا رہا کے گپت کس کو کہتا رہا اس کا مخاطب کون تھا جو سامنے تھے یہ نہیں تھے بتا رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے میرے مخاطب میں اس سے کتاب نہیں کرتا یہ سب ناال بیٹھے ہوئے نلائک ہیں ایک بھی میرے کلام کو سمجھنے والا نہیں ہے تو کیا کہا یہ نہیں جانتے میں نے کیا کہا اور یہ بھی نہیں جانتے یہ گس کو کہتا رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتے میں کس کی بات کرتا رہا ہوں آج کجا دودھ معلوم ہوا وہ بتا گیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے سب کلو کے کتو کام کے بندے بعد میں آئے سمجھ نہیں آ رہی ہے کام کے بندے میں حضرت کو دیکھ رہا تھا اور حضرت کے گداؤں کو دیکھ رہا تھا حضرت کے بسکینوں درویشوں کو دیکھ رہا سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آئیں گے جو میں نے کہا وہ سمجھیں گے میں نے انہی کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کیا wow. Wow. اور جو میں جس کی بات کرتا رہا ہوں یہ آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے وہی وہ سمجھیں گے کہ یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کرتا ہے اور دفعی. کسی کی شرح ضرورت نہیں ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے ضبیر کے دستخط نہ ہو تو جھولے جلا گرا خشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاپ کا مصنف زبری تفصیل کبیر کے مصنف امام راضی کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب دل تلاش کر صاحب دل تجھے صاحب دل بنائے تیرے دل کا تعلق تیرے خالق تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے پھر تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثرار اور رموز اور باتیں حقیقت کی اترے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان جی کے وادثے سے جب وہ آئیں گی تو پھر قرآن سمجھ آ جائے گا ورنہ تفصیل راہی پڑھتے پڑھتے مر جاؤ نہیں سمجھ آئے گی شاف پر مر جاؤ قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو رزول کتاب جنا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف تیرے مسائل جو تجھے درپیش ہوں گے تیرے دور کے مسائل جو تجھے درپیش ہوں گے وہ مسائل نہ راضی سے حل ہوں گے نہ بکشیل سے حل ہوں گے اگر حل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حل ہوں گے اور وہ مالک تعالیٰ تیرے دل پر حل اتارے گا پھر تیرے مسائل حل ہوں گے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک بات نہیں تازہ پڑی آپ کو سنا تو آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے گزارش ہے بالکل نیا مسئلہ ہے اگر کسی نے آج تک سنا تو مائی کلال کو بیان ہاتھ کھڑا کرے کسی نے سنا جو بیان کر رہا ہوں دیکھو سننے کے بعد بتانا مجھے ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرم بڑھا ہے مشکل پوچھا ہے مصیب سے ڈالتے ہیں سب کرتے ہیں نا بہارا فی بار الحمد للہ اس کا داخل ہے نیم پہ بانٹتے ہیں اللہ کی نیم پہ ہیں ضرورت ٹھیک ہے نا سمجھا دکھ ہیں سکھ دیتے ہیں اس پر استقلاع دیتے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آ جائے ایمان سے پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ پرانے پات ہے جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صفات مبارکہ دو نام شریف صفاتی نام رعو الرحیم, روح الرحیم کیا روح الرحیم ہمارے <tiroir> اعتقاد کی دلیل اور ہمارے اعتقاد کے صحیح ہونے پر کبھی کچھ اسی کے اندر موجود ہے انہیں کو لگ سو رعف کا مانا گیا ہے اور رحیم کا مانا گیا ہے پرانے پاک میں جہاں کہیں آیا روف پہلے آتا ہے رحیم بعد میں آتا ہے اور اکٹھے آتے ہیں رعف اکیلا نہیں آتا دل محمنی روف رحیم ہے ایسے نہیں لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم عزيز عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فعله سمجده فعله عزيز عليكم عزيز عليهم ما عمدتم ابھی علیہ ہیں تو جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے حبیب پر کیا گزرتی ہے دکھ تمہیں پہنچتا ہے محسوس امام الانبیاء کو ہوتا ہے اور پھر آپ سن ہو علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا درد نہیں رکھتے خالی تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ بعد اوقات توجہ بیٹے کو کچھ ہوتا ہے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہی نہیں ہوتی کیوں بے لہن باپ ہوتا ہے بے درد باپ ہوتا ہے درد والا بیٹے سے زیادہ درد ہوتا ہے ایسے ہے نا اب سمجھیے ذرا رعوب اور رحیم میں فرق کیا ہے رعوف رافت سے ہے مبالغے کا سیدھا رحیم رحمت سے ہے مبالغے کا سیدھا توجہ ذرا رافت کا معنی ہے ایسی مہربانی جو کسی کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر کے ہوتی ہے رعوف اس مہربان کو کہتے ہیں جو کسی کی مصیبت اور تکلیف سور کرتا ہے اور رحیم اس مہمان کو کہتے ہیں جو کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے دورہ یہ بات کس نے کہی کوجرا امام کپڑ مروزی شافی شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں محمود غز کے دور کے اندر رحمہ اللہ مص اللہ عمر کے مذہب پر اللہ یعنی محمود غز نبی حضر اللہ رحمہ اللہ امام قبار مروزی شافعی جو ہیں شافعی انہوں نے یہ فرق آفت اور رحمت کا بیان دیا ہے ان سے پھر نقل کیا ہے امام بخر الدین راضی نے اپنی تفصیل میں رہمہ انوا اور پھر اس کو پسند کیا وسطہ نہ ہو وسط اس کو اچھا سمجھا ہے قرار دیا ہے اور پھر محبت کو متحد مشہور زمانہ ملا عبد الحکیم کوٹی رحمہ اللہ الواد جو جہانگیر جہانگیر بادشاہ کے دور میں ہوئے ہیں اور عرب و حاجم میں ان کی تحقیق و تدبید کے ٹنگ کے رہے ہیں جنت کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے درسیات کے اندر انہوں نے حواشی بیضاوی کے اندر حواشی بیضاوی میں بھی اسی کو پسند کیا اور پھر ان سب حضرات سے شعر امام احمد رافع تحفاوی نے رف الغاشی اما فل متول و کے اندر نقل فرمایا متول کا جو ہاشیا انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر فرمایا اب رعف و رحیم اکٹھے کیوں رکھا گیا جہاں رکھا گیا اور رعوف پہلے کیوں اور رئیف رحیم بعد میں کیوں اکٹھے ایک وجہ سے رکھا گیا دکھ ٹالنا دکھ ٹالنا اور پھر سکھ دینا ادھر سے مصیبت ڈالنا اور پھر رامت دینا دونوں کامل محسن کے کام ہوتے ہیں تامل موشن جو ہوتے ہیں مہربان ان کے یہی دو کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے دونوں کو ساتھ رکھا میرا حبیب خالی نیم سے بانٹتا ہی نہیں ارے پہلے تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے پھر نیمتے عطا کرو لگو تو صحیح میرے حبیب کے ساتھ میرے حبیب کے دین کے ساتھ تعلق پیدا کرو وہ مصیبتیں ڈالتے بھی ہیں نیم بھی ہیں اور پہلے کیوں رکھا گیا رہ تو اس وجہ سے کہ دفع مدرتے ہم من جلب المنفعت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 من پا کے سمجھ آئے کہ نہیں سوریا کرم سوند وہاں بھی کتا جا باب سے بات کرے اس کو کہو بتا رہو رحیم میں فرق کیا ہے رو میں فرق کیا ہے پھر اس کٹو کو پہنے نمبر کر تو یہ فرق آئے گا نہیں اس کو کہو بے بیرت اللہ کا کلام ہے بے فائدہ تو وہ کلام کرتا نہیں بتا جب دونوں کا بے نہیں مانا ایک ہے تو پھر دونوں کو لے کے کٹ کیوں کیا گیا یہ تو و بلاغت کے منافی بات ہے اور قرآن مجید تو فساد کے انتہائی آخری مقام پر ہے جس کے ساتھ کا ممکن ہی نہیں بحال ہے تو پھر اگر اس کو آ جائے تو پھر قید حال رو کو کیسے اسی کو ہے جب اسی سے ٹالتا ہوں جو مشکل خوشا ہو مشکل کشا ہو بتاؤ وہ پرانے بات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مشکل کشا کہا گیا اللہ معلوم ہوز شریف جو ہے ہمارا درودا اور ایک نختہ رات میں نے بتایا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں فرماتے تھے ڈاک بھائی یہ کہتے ہیں تو کہتے ہو دا فیول پار شافل افراد نبی ہے باندر کا بچہ تم صرف باندر کا بچہ ڈگڈی ہاتھ میں لے کر بخاری کو ہاتھ لگانے کی بجائے کسی چوک پر جا کر ڈگڈوگی بجاتا رہا ہے محدد صاحب تمہارا کیا کام ہے ہاتھ لگانا تمہیں قرآن حدیث سمجھ آئے تم کے لیے نہیں محدد سنگھ جتنے ہیں ان کو کیا بجانا چاہیے ڈگڈی اور یہ بقی بات ہے سنو میں ایسے نہیں بھی کر دیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحر اللہ تعالیٰ نکلوا کی بات نہ دیکھو اس پر سنی ہمارے استاد بڑے استاد ہمارے بڑے استاد چھوٹے استاد سے استاد کہنا بھی گواہ نہیں کرتا بڑے استاد کو استاد سے ہوں اللہ تعالیٰ چھوٹے استاد کو اس کے گھر کے کتوں کا بھی ساتھ کاش کہ اس کو پوکھر بخار کا اللہ تعالیٰ دے تو بڑے استاد ہمارے استاد مولانا منظور احمد صاحب پتھر والے جنڈا والا والے جنڈالوی مولانا منظور احمد صاحب جن ڈالو آپ خود یہ واقعہ بیان فرماتے تھے اور ہم نے ان کی زبان شریف سے سنا بارہ آپ دیوبندیوں کے پاس پڑھتے تھے آپ نے تمام کتابیں دیوبندیوں سے پڑھی تھی دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آپ فرماتے تھے میں چلا گیا غلام اللہ پٹی والے کے پاس غلام اللہ پٹی والا جو ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا ہا گزرا ہے غلام اللہ پٹی والا پتہ کہاں اس کی قبر خبر معلوم ہے یہ لارنسپور جانتے لارنسپور بنا اٹک میں ہے اس کے ساتھ دریائے رحمت شریف ایک آستانہ ہے بزرگ ہوئے ہیں خواجہ عبد الحول ان کے گھر کے ساتھ بالکل خبیب کی قبر ہے جو وہاں کا سب ہوتا ہاں ہاں وہی جو خنزیر کی شکل ہو گیا تھا دبئی میں مرا تھا خنزیر کی شکل ہو گئی تھی और वहां के डॉक्टरों ने लिख दिया था हजरत साहब के लिए जो जिस पेटी और पक्षी सदूख में उन्होंने उनकी लाश भेजी थी उन्होंने लिख दिया था ऊपर कि डॉक्टरी मोयना के मुताबिक इसका चेहरा जितना ममलू है तो खैर वो गुलाम खान जो है ना उसके पास आप फरमाते हैं दौरा तफी हदीज पढ़ने के लिए दौरा है حدیث باننے کے لیے گیا رات کو خاص دیکھتا ہوں ایک سبوترا ہے جو میں سب کنڈ ہے کھڑا بنے سبوترا ہے اونچی جگہ ہے اس پر حضرت صاحب دگ دھی لے کر بجا رہے ہیں اور جتنے آپ کے دورہ حدیث کے تو ہیں وہ سارے بندر بن کر ناج رہے ہیں استاد فرماتے ہیں میں نے کہ آپ یہ ساتھ دیکھا صبح اٹتا آج کمال ہے میں تو حدیب پڑھنے آیا ہوں یہ حدیب پڑھنے والے بندر ہیں حضرت مداری ہے آپ نے دیوبندیت سے توبہ کی مولانا منظور احمد صاحب جنڈالوی نے اللہ تعالیٰ ان کی ان پر رحمت فرمایا اور ان کی مسفرت فرمایا توبہ تھی اور پھر آپ فرما کرتے تھے کہ میں نے آ مولانا مولانا سردار صاحب جو فیصلہ بات والے آ کر میں نے دورہ بھی مرا تھا مرا سے آپ کو نہیں من تو میں نے صحیح کہا ڈوبی آدمی ہونی چاہیے یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ جملے کی تعید بات جو؟ تو بھائی میں نے یہ کہتے ہیں شافل امراض رسول اللہ کو کیوں کہتے ہو میں نے کہا لانسی شافل امراض میرے نبی پاک نے بخاری شریف میں مدینے کو مدینہ شریف کی مٹی کو فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر پوری کتاب اور کاپ بنا ہوا ہے دم چھاڑے کے متعلق کس کے متعلق کتنے ابواب ہیں کتاب پوری اس کے ساتھ کتنے ابواب ہیں قرآن مجید کے ساتھ دم اگر آپ مقدس کلمات کے ساتھ دم اس کو روپیہ کہتے ہیں روپیہ روکا اس کی جگہ کتاب ال روکھا <تصح> پھر قرآن اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوار آتے دم کروانے کے لیے آپ دم فرماتے نا تو اپنا لعاب شریف مو شریف سے لے کر انگلی شریف شہادت والی کو لگا کر زمین مٹی شریف جو مدین شریف کی ہوتی ये ये اس پر ایسے ایسے ایسے کھیت سے رہتے تھے اور مٹی شریف اپنی انگلی مبارک کے ساتھ لگاتے رہتے تھے اور فرماتے بسم اللہ ہے تربت ریکس پی سکیمنا بیگ نے رکھتے نا کیا ہماری زمین کی مٹی غربت کو پاس دینا اس میں تکسیف ہے ہماری اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے مل شفا منٹ یہ نہ سمجھنا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 اس کے اندر احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ اس کے اندر فلسفے کی باتیں شامل ہو گئی ہیں امام کے اوپر ذرا فلسفے کا سر تھا جس کا جس طرح کہ نمبر کی تفسیر جو ہے اس کے اندر اے اعتدال کی ملاوٹ ہے اے اعتدال کی اسی طرح اس میں فلسفہ کی ملاوٹ ہے اور جو انہوں نے کتاب المصابی کی شرح لکھی ہے نا میرے پاس جو پڑھی ہے اس کے اندر کالے پر انہوں نے یہ بات لکھ لی ہے تو یہ باتی ہے نامی رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ ان کو مقصد تو رد کرنے والے بہت نے رد کر دیا انہوں نے صحیح کیا نے کہا یہ بات میں نے امام ہمارے امام احمد رضا بریل نے کہی ہے کہ بیزابی تصویر پڑھتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اس میں فلسفے کی ملاوٹ ہے انہوں نے دخل کیا رد کرنے والا اگر میں تمہیں سمجھاتا ہوں یار انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا حدیث کے لفظوں میں راز موجود ہے کہ یہ وجہ فیسی نہیں ہے یہ صرف مستفا کی برکت ہے کہ وجہ فیسی نہیں روحانی ہے آپ فرما رہے ہیں تربت ارد نادبت اگر فیسی راز ہوتا تو یورپ کی مٹی میں بھی فیس پڑا ہوا ہے انڈیا کی مٹی میں بھی پتا نہیں کڑی کڑی بلا پڑی ہوئی ہے تو سینسی راج ادھر بھی ہوں گے لیکن آپ نے تفصیش کر دی دیبت ہو اردینا چلو ادھر سینس ان کی مان لیا قاضی بیگانی کی بات کو آگے کیا کہو گے خط با بحدینا تو لواب دہن شریف چندر کو سینسی راج تھا تو میں پھر پوچھوں گا حضرت کیا ہے بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو سینسی چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر کچھ اثر رکھا ہے کیا مصطفیٰ کے اندر اثر نہیں ہے لیکن <تصفح> بزرگ لوگ سچ فرماتے ہیں فلسفے میں آنا آسان ہے اس سے نکلنا مشکل ہے یہ میری بات یاد رکھنا اسی وجہ سے حضور سے غوث ہو رضی اللہ تعالی نے پاک میرا میڈ پا غیر کتاب ہے جو ابن حجر فلانی نے موس پاک کے حالات پر لکھی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا ایک طالب علم آیا حضور میں پڑھتا ہوں اس کے ہاتھ میں کتاب تھی کتاب کی کیا پڑھتے ہو حضوریہ کتاب پڑھتے ہو کھولو دیکھا تو یہ ترق نہیں پڑتا हर्फ भी नहीं था यार ये पढ़ते हो उसने कहा हजरत इसमें तो सब कुछ लिखा था आपके सामने आई थी सब कुछ गया आपने फरमाया वो एल भी नहीं है जोड़ गया जो उड़ गया वो <laughs> اسی وجہ سے ہمارے خرید و دین ہاتھ خرید اور ملنا سے بس فرماتے ہیں فکیر کو فلسفے کی پھینک کوپر کی کاپ سے بہتر لگتی ہے اسی وجہ سے جی میرے بھی تجربہ ہے فلسفے سے نکلنا بہت مشکل آنا آسان جانا جسد <Türkiye> جسد اسی وجہ سے فرماتے ہیں قدمل قدمل خروج قابل الولوج پہلے نکلنے کی سوچ بعد میں داخل ہو آ, یہ نہ ہو کہ کنویں میں پہلے بڑھ جائے اور باہر نکل کے نکلنے کا نہ رہے اب سوچتا ہے کیا کروں تو یہ کنٹھا کنواں ہے فلسفہ اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے دیکھا ہے فلسفے کی ایک قسم ہے تبھی آیا ہے دنیا میں کیا حشر کر دیا سائنس نے سبھی آج آئیے سارے اور کیا ہے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے جیس نے ویسے آئے گی نہیں جس کی ایک شاخ نے یہ کر دیا وہ حضرت علیہ صاحب کیا ہوں گے اس بل کا کیا پوچھتے ہو اس بل شریف کا کیا حال ہوگا جس کی شاخوں کا یہ حال ہے اس حدیث مبارک نے اس کا بسم اللہ ہے تربت اللہ کے نام کے ساتھ تربت آفتے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی ہم میں سے بال یا کسی کے لوحب کے ذریعے لواب کے ساتھ یش فی ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے بتاؤ یش کا فائر کس کو بنایا تربت کو بنایا غربت مذکر مندر دونوں استعمال ہوتا ہے بھائی خاص کے معنی میں سوچو تو یش فیس شفا دیتی ہے وہ مٹی لو کے ساتھ مل کر دینا بادینا کنایا ہے رات میں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سے <سلام> یعنی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ذکر کیا جہاں بادنا کے بعد فروا کر مراد خود کو لیا ہے <سلام> <سلام> تو کنایا ہو گیا بادنا آپ کی رات سے ابو تو فرمایا ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے بعد کے ساتھ لوہا کے روحاب کے ساتھ مل کر یشفی سکیمانہ ہمارے بیمار کو کیا کر دیتی ہے اگر پیز رب رکھتے نا وہاں پیلا نہیں یہی توحید کا قرآب ہے تیز نے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 حقیقت میں ساتھی رب ہے لیکن ظاہر سبب یہ بن گیا تو آپ نے فرمایا سر ارے بتاؤ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی مٹی ہمارے جو آپ کے ساتھ مل کر شفا دیتی ہے تو شافل امراض وہ بن گئی کہ نہ بنی کیونکہ جب یشفی کا وہ فائل ہے تو فائل کو شافی کہنا پڑے گا شافی سب فائل ہوتا ہے اور کیا ہوگا تو جب یہ شافی ہے تو لانتی وہجی سے کہو مصطفیٰ کریم کے در کی مٹی شافل امراض ہے کتے تو رسول کو نہیں کہنے دیتا آج نہیں کہہ سکتے اسی طرح اسی طرح نہیں کہہ سکتے وہ بھی شپا اسی طرح نہیں کہہ سکتے وہ لوہاب شریف کہاں چلائے روحی بات بابا فرید سرکار تصویر بلائے درمیش اوکھے بیٹھے ہوئے ہیں پانی پر آپ سرکار نے دم کیا اس پر رہے تھے شہر پڑ گیا کھانے لگ گئے دوسرے دن کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی جیت نہیں تھی انہوں نے وہی حضرت والا کلام پڑھنا شروع کر دیا مر گئے پڑھتے پڑھتے علور شریف لائے کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے آپ نے کلام پڑھ رہے آپ نے فرمایا یار وہ کلام تو وہی ہے زبان فرید کی نہیں حضرت مدین شریف مدینہ شریف کیا ہے اگر हजरत साहब रियासर साहब के हजरत साहब जो अमीर है उनके हाथ में आ जाए तो वो मट्टी से और बीमारी बढ़ सकती है पच्चीस फीसदी बरचत है आपके हाथ मुबारक लगने से वो उड़ जाएगी और हजरत की नवसत रह जाएगी <laughs> जैसे आज मैं पंप पर तेल लगवाने के लिए गया हूँ ये एक नंबर पंप है اس پر لکھا ہوا تھا امام خزانے کے حوالے سے یا اتوار کے دن پر دن تھا یا حش یا قیمہ ہار بار پڑنے سے غیر سروسی پہنچتی ہے وہ پمپ والے کرے تھے میں نے کہا یار یہ پڑھا کیسے میں نے کہا اللہ کے بتو ایسے پمپ کھول پر بیٹھے ہوئے لو رہے ہو جاؤ وہاں پر بیٹھ کر اور دس ہزار مرصبہ اس کو پڑھو اور غیر سروسی لو بات ختم یا جو آیا تھا ادھر لگانے کے لیے کام تھا ہم سے تم کہہ لیتے یار تم ادھر جو ہمارے ہمارے لیے جو بیچارے پریشان ہو کر ادھر لکھ رہے ہو اور لگا رہے ہو کہ چلو ہمیں غیر ضروری پہنچے تم خود کیوں نہیں لے لی لی لیتے ٹھیک ہے اور میں نے کہا لالو کو اتنا پتا نہیں ہے کہ شرائط ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں, ہیں کہ بچے اُٹا ہمارے اسلام کو خراب کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں ایسے وظائف لکھ دیتے ہیں شرائط ہوتے نہیں ہیں جب شرائط نہیں ہوتے کرتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے, آپ کا ہے پھر نہیں نے کوئی کام غلط ہو ختم ہو گیا برباد ہو گیا کہ نہیں ارے بھائی جو وظائف ہوتے ہیں ان وظایف کے لیے شرائ ہوتے ہیں مخصوص شرائط جو عمل کرے وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے وہ دین پر عمل ہوتا ہے سخوا پرہنگاری گاری سکھوا سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ہماری بات کیا رہے پرہیز گاری کی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا بخال کرتا ہے تو لاکھ ورد کرتا رہا وہ کیا کام کرے گا بھائی